اے داؤد بے شک ہم نے تجھے عزمہ میں ناب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راسیں دے گی بے شک وہ جو اللہ کی راسیں باقے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے